اللہ حضور فض المین صدق اللہ العظیم. پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا اس میں یہ ای آیت بھی پڑھی وہ ماں محمد اللہ رسول کل خلت ملک وسول افعما کا قطل القلب تم آپ اللہ شعیح لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں بڑی جو سمجھئے کہ ہمت اور جرت کا مذہب ہیں من کا نبد اللہ من کان کا نا یابد المحمدن محمد جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوجتا تھا محمد کی وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ومن فا ان اللہ اللہ يبوت اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کو پوچھتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اس پر موت وارف نہیں ہوگی میں رکو کے بعد ہم نے تین آیتیں اور پڑھ لی تھی قاری صاحب نے وہ ابھی تلاوت نہیں کی ہے نماز میں اب ہم آگے چل رہے ہیں اب یہ جو آج شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخ پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے اس کے ذمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آت آئی ہے سدا کم اللہ سدا کا کم دیکھو مسلمانوں تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اس طرح سن بے جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تہتے کر رہے تھے فتح ہو گئی تھی ہمارا وعدہ پورا تھا تم بنازا تم فل امر واسطما را کو ماتر بول یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے یہاں ڈھیلے کا کچھ اور بھی کیا گیا ہے میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا نصب جو ہے سموتا سموتا میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی تاخ نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی آپ نے فرمایا من من عطانی فقت عطاء اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن آسانی فقط اس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی وہ من عطا امیری فقت عطانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن آسا امیری فقت آسانی جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا خط وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم دیکھو کہ چیلیں اور کبوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے متنا جو تعویل ہو گئی تھی انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم ومن عصا فقط عصا نہیں. یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو سم وطاط جو ہے کسا ہوا نہ ہو نظم جو ہے پورا نہ ہو اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا فوج کا ایک سپے سالار ہے لیکن پوری فوج میں پھر کوئی دہنا بازو ہے میسرا ہے میمنا ہے قلب ہے پیچھے ہے ہراول دستہ ہے ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہے ان سے سرتابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سموتا ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا حتی اذا فشل تم جب تم ڈھیلے پڑ گئے وہ تنازعہ تم فل اور امر میں تم نے جھگڑا کیا وہ اصح تم باد مارا تم باتحبول اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد پھر تم نے وہ چیز دیکھ جو تمہیں محبوب ہے میری تعمیل اس آیت کے بارے میں یہ ہے اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خام خواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ بعض معرا کو ماتحب سے مناد مال غنیمت نہیں ہے اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا چاہے کوئی شخص کچھ کو جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا یہاں ممباد مہارا کو ماں تو ہبون سے براد فتہ ہے اور اس کے لیے قرآن سرہ صف کی وہ وایت بہ خرا تو ہبون گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے کامیابی کسے پسند نہیں ہے مقصود نہیں مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا مقصود یہ رہے باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے تو یہاں ممباد ما ما ماتحبول اکثر نہیں سمجھا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے یہاں پر ما ماتحبون سے مراد فتح ہے ولاسب کا کم اللہ اس تحسول حقائدہ فصل تم تنازع مَنْ تم فل امر واس ہے وہ بھی ہے جو دنیا چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی ہو جائے ہمارا بوجمانہ ہو جائے حکومت ہماری قائم ہو جائے منکم میری میورید الآخرہ تم میں وہ بھی ہے جو صرف آخرت کے طالب ہے شرف حکم انہوں تو گویا کہ تم ہمیں تو ہم سے شکایت نہیں کر سکتے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے لیکن جب تم نے یہ کام کیا حقائز فصل تم وہ تنازعہ تم فل ام وشح تماج مارکمات اس کے بعد فرمایا سرف حکم عن لے پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کر رہے تھے اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو لے یب تلیہ کم تاکہ تمہیں ولاک آفان لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے اللہ تمہیں وعف کر چکا ہے جو بھی خطا ہو گئی ہے جو بھی غلطی ہو گئی ہے کسی سے ہوئی ہے اللہ نے واف فرمایا ولہ حضور فقیر اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے اس تشور ولا تلم اللہ جب کہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہ اوہد پر جان بچانے کے لیے ولا تلمون اللہ دن وہ پھر کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ تھے وہ رسول لدم فیخراک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے بھگدڑ جب بن جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے حضور کے گھر تو آ گیا تھا نرگا کر لیا گیا تھا اور یہ کہ بعد صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں ویسے تو بچانے والا اللہ ہے لیکن جو وسائل دنیا بھی ہے اس کے اعتبار سے فاسابقم غم بےغم مل کہ اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے ولاما سابقم اور نہ اس تقریب پر جو تم پر پڑے یعنی رنج سے خوبر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج آدمی کو اگر کبھی اتفاق ہی کوئی رنج ہوتا ہو ایک تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا لیکن جب یہ ہے کہ پے رنج آ رہے ہوں اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیر پیدا کر دی وہ قبیر اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے <سُمَّ> غم میں امن <امانتن> پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ نیند سی تاری کر دی نواسن امن نواسن کہ جو تم میں سے گروہ کے اوپر جو ہے وہ تاری ہو گئی اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظر ہوتی ہے کہ جیسے اب سب کچھ انسان نے بلا دیا اور یہ کہ اس کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا تائبۃ القت احمد ہم انسم یون نب اللہ البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں نا حق گمان کر رہا تھا جارت والے گمان کر رہا تھا یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے عبداللہ کے تین سے آدمیوں کے جانے کے بعد اگر کوئی دو چار ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے نالے پڑے ہوئے تھے جب یہ کیفیت ہو تو وہ کیسے آئے گی تو ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ مدد تو پھر جھوٹی ہو گئی بات تو اللہ کا جو ہے اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی ظن جاہلیت ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہا تھا وہ ان انہیں اپنے جانوں کے لالے پڑ گئے یا وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے نا حق جاہلیت کا ضم تھا یا کون انہیں حل لنا منشے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار میں حصہ ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا جیسے حضور کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر ہی محسور رہ کر جنگ کی جائے ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں ساری بات محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جماعت کی زندگی میں ہوتا ہے انسان جو ہے پسند نہیں کرتا ہر شخص چاہتا میری بات بھی ہو میری بات کو بھی مانا جائے میری رائے جو ہے وہ بھی چلے آخر ہم سب اپنے امیر کی رائے مانتے رہے کیسے ہوگا وہ ہلام بن شیخ وہ ہمارے بھی اختیار میں کچھ ہے یا نہیں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے نہیں؟ قل. کہ نہیں کل کہہ دیجیے کل لہلا امر اور اختیار تو کل کا کل اللہ کہ اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں ما لا لگ جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے یقینا لو الامر نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا ہماری رائے مانی جاتی ہمارے مشورے پر عمل ہوتا ما قتلنا تلنا ہا ہونا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے ال نبی سے کہیے نو کن تم فی بلو اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے نہ بر نہ تب بھی جن لوگوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ قتل ہوں وہ تو کشا کشا میدان میں پہنچ جاتے جو بھی ان کے کھیت رہنے کی جگہیں تھی اللہ کے علم میں انہیں وہاں پہنچ جانا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں جن کے لیے یہ طے تھا اللہ کے علم میں اللہ کی مشیت میں کہ انہیں یہ خلرت فاخرا ہے شہادت کی پہنانی ہے وہ آتے خود بخود پہنچ جاتے گھروں سے نکل کر آتے کشا کشا بولے معافی سنو اور یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جھان پھٹک کر رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اس کی ابتلا کر رہا ہے آزما رہا ہے بولے معافی قروب اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے واللہ علیم بذات ذات اور اللہ تعالی سینوں کے اندر کی بکفی باتوں کو بھی جانتا ہے ان طولم ان کو نیمل تقل جماعت وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جس دن کی دو جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو جان بچانے کے لیے جیسے کچھ لوگ کوہے اہد پر چڑھے تھے وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے اب وہ کیفیت ایسی استراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی ذوف کا کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک قریب قیاس بات ہے جب حضرت عمر سے اظہار ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو ان کے بعد ہی ہے وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر پھر بیٹھ گئے تو اسی طرح کی بات ہے اندیم تولم کوکل جمان بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے فرار کرایہ اختیار کر گئے جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑی ان نم الحم المان کا سب یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے کوئی کسی وقت تقسیم ہو گئی ہے کوئی کوتاہی کسی وقت ہو گئی ہے وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو کہا وہ کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو پھر یہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے اللہ انہیں معاف کر چکا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اس لیے کہ اہل تشید نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے حضرت عثمان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا چاہے حضرت عثمان تھے یا اور بھی تھے وہ الگ افر اللہ, اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبان تان دراز کریں ان اللہ غفر الحلیم یقین اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے حلیم يَا اور قانو غس کو اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے اگر وہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا لو قانو امدنا ماں باتو اماں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے ہر شخص کی موت کا وقت تو مہین ہے تمہارے جیب میں تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہو تم بھی موت آ جائے گی چاہے وہ کہیں بڑے ہی مضبوط پہروں والے قلوں میں ہو موت تو آپ بھی پہنچ جائے گی تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو یہ تو کافروں کی تش کی باتیں ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہ ساری باتیں در حقیقت جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان نہ کرے تفتر ہو ہمارا لو کاش یوں ہو جاتا کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہاں سے اس کل میں ہی سے شیقان کا عمل شروع ہو جاتا جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا اس کی حکمتیں اسے بالوں میں آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے تو मा जाल اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے یہ بھی گویا ان کے کفر کی سزا ہے اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت والد کرتا ہے و بما کا نہ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے قطل تم فیض ابیلاہ اگر تم اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ او متم یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے موت آ جائے او قتل ہو جاؤ بولا ان قطل فی تم فیض ابی اللہ او متمت الخیر معمول تو چاہے اللہ کے قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے اللہ تعالی کی طرف سے جو مقفرت تمہیں ملے گی وہ اور وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو اور دس سال جی لیتے تو کیا کر لیتے اور کچھ جمع کر لیتے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی اس سے بڑی اور تمہاری سعادت کون سی ہوگی وہ لائم تم اور قتل تم لاہ کو اور چاہے تم تمہیں بستروں پر موت آئے چار پانیوں پر جان نکلے اور چاہے تم قتل ہو ہر حال میں تمہیں بارہ اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا گھیراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے, جائے گا آخری منظی تو وہی فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے شہید ہو گئے فلیمہ رحمت الم <لِنتَنَهُم> تعالیٰ یہ آج بھی بڑی اہم ہے صور مبارکہ کی اجتماعی زندگی جماعتی زندگی جو بھی امیر ہو صاحب امر ہو جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں ان کے تحت ان کے ساتھی ہی ہیں آخر وہ انسان ہیں ان کے بھی جذبات ہیں ان کے بھی احساسات ہیں ان کی عزت نصبی ہے ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے سختی نہیں کوئی ملازم ہے ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں لیکن یہ تو ہیں جو بھی آیا ہے جو بھی حضور کے ساتھ تھا کون تھا وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں اب بھی کوئی جماعت ہے دینی جماعت بنی ہے تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے عمرا کو نرم نویہ اختیار کرنا چاہیے فباں رحمتی مل اللہ لنتا رہوں تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم وَلَوْكُنْ کے گرد سے منتشر ہو جاتے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی للفگو منا منہولک ہوم اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی بہت بڑا لگ گیا تھا مسلمانوں کو حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے غلطی ہو گئی ہے کوتا ہی ہو گئی ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے فافوان ہوں تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں بس تقرر لہم جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے بس شاگر ہوں اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی نہیں مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی. اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم ام سے مشورہ کرتا ہے ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے فائدہ اعظم تک البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے آپ ایک ارادہ کر لیں فیصلہ کر لے فتوک اللّہ تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجیے پھر توکل سارا اللہ کی ساتھ یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت کچھ لوگوں کی رائے ہوئی تھی جو حضور کی رائے تھی لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں ہم کہا ہے کچھ جان بچا کر بیٹھے یہاں پر ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن تو حضور نے ان کی رعایت کی فیصلہ کر دیا اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توکل اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کی حجرے سے برامد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرخ پہنی ہوئی تھی ہتھیار لگائے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں یہ اس کا معاملہ ہے جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل مل یقین ہو جائے آدمی ابھی ادھر ابھی ادھر نہیں پھر اس کے اوپر جم جائے فائزہ آزم تھا جب آپ ایک فیصلہ کر لیں پتوکل اللہ تو اللہ پر توقل کیجئے ان اللہ یوبل اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو پسند کرتے